اعوذ باللہ السمیل علی بمید الشیطان الرجیم من حمده و نفیه و نفیه آف الدین قد تبین الرشد من الغیت قمیق فرد کابل وَاللَّهُ وقل غفارا لا کر دین میں کوئی زبردستی نہیں رشک منر گئی یقیناً ہدایت گمراہی سے آپ واضح ہو چکی ہے یفر تو پھر جو شخص کا افر کرے سے انکار کرے وق اور اللہ پر ایمان لے آئے واطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے پان تو تحریر اس نے مانگ لیا ہے بل رڑوا تلغ مضبوط کڑے ہو لن فصواں والا آ جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں وہ واہ علیم اور اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا لاقرا سک دین میں کسی قسم کا کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں یعنی زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں جو مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کر دل کے نام اور دل کی تسلی کے ساتھ مسلمان کو زبردستی ہوگی تو دل میں ایمان نہیں آئے گا کسی کو زبردستی کرنا پڑھا دیا جائے دل اس کا مطمئن نہ ہو تو ایمان دل میں نہیں آتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام مسلمانوں کو کافروں کا معقوم بننے کے بجائے کافروں کو اپنا محکوم بنانے کی ترغیب دیتا ہے کہ کافر اسلام کے محکوم اور اسلام کے مغلوب بن کے رہیں اس بھی کافروں پر کسی قسم کی مسلمان ہونے کے لیے کوئی زبردستی اپنے اپنے دین پر قائم رہیں اپنے مذہب پر قائم رہیں اسلام کی حقانیت کو جان کر فرق کر اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن دھکے سے زبردستی سے ان کو مسلمان نہیں کیا جائے ہاں اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں کے غلبے اور ان کی محکومی کی علامت کے طور پر حقیر سی معمولی سی رقم بطور ججیا وہ قاتروں سے وصول کی جائے تاکہ اسلام کی جو شوقت و عظمت ہے وہ واضح رہے اگر زبردستی مسلمان بنانا جائز ہوتا تو آج بر تغیر فاتو ہند میں کوئی غیر مسلم نہ ہو گیارہ سو سال یہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کی مسلمان حاکم رہے ہیں اسلام کا خریرا لہراتا رہا ہے اسلام کا غدا رہا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا کے سب سے زیادہ مذاہب وہ بڑے شریر میں پائے جائے سب سے زیادہ تہذیبیں اور ثقافتیں برے شریر میں پائی جاتی ہے سب سے زیادہ رنگ برے شریر میں ہے اسلام نے کسی پہ اپنا رنگ زبردستی ہی چڑھایا نہ ہی کسی کو زبردستی مسلمان کی چلا بلکہ انکروں کو اگر پتہ چلتا کہ کوئی شخص مجبور ہو کر مسلمان ہوا ہے تو بھی اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا جاتا تھا اس کی مجبوری کو ختم کرو پھر اگر اس نے اپنے دل کے اطمینان اور دل کی تسلی کے بعد اسلام قبول کرنا بہت ہوتا ہے سے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا آب ابھی لوگ ایسے کرتے آئے یہ اردو نا سارا بھی کہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے دین کے پیٹ پہ ہٹا کے اپنے دین میں ڈال پڑے اور انجلوس میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں نے یہی کیا زبردستی وہاں پہ مسلمانوں کا نام نشان تک مٹا ڈالا اس بات کی اجازت نہیں دیتا لا لاق اللہ دین دین میں کوئی زبردستی میں اچھا اس کا کچھ لوگ الٹا مانا لے لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں کلمہ پڑھ رہی ہے اب کوئی ہم سے زبردستی نماز پڑھائے ہم سے زبردستی زکوٰۃ وصور کرے یہ نہیں تھی لاقرا حافظ دین دین میں کوئی زبردستی نہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں لافرا حافظ دین کا معنی ہے کہ اسلام کو قبول کرنے میں شریعت کو اپنانے میں کوئی زبردستی نہیں ہاں جو آدمی مسلمان ہو جائے کلمہ اسلام کا پڑھ لے اور پھر وہ اسلامی احکامات پر عمل کرنا نہ ہو اور اللہ تعالی کی حدود کو پامال کرے تو پھر اس پر زبردستی کی جائے گی اس کو سزا بھی دی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو اولادہ کون بھی سارا وہ ہم اپناؤ سب بھی سینی بچہ سات سال کا ہو نماز کا حکم کو ہم علیہ و ہم اپناؤ دس سال کا ہو نماز نہ پڑے تو اس کو مارو مار کے اس کو زبردستی نماز پڑھو مالی بنے آگے اسی طرح زکات کے بارے میں فرمایا کہ جو زکات نہیں دے گا پہننا آ کے روحا اور شکرا ماری ہی ہم اس کے زکات بھی دیں گے دی اور اس کے مال کا کچھ حصہ بھی اس کا زبردست یہ جو اسلامی احکام ہیں ان پر عمل درامد کروانا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے یہ لا رہا صرف دین میں نہیں آتے دین اپنی مرضی سے قبول کرو جب وہ قبول کر دیا تو پھر دین کو بدنام نہ کرو دین کے حکام جو ہیں جیسے ہیں وہ ویسے مانو روشت میں تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے جو معبودان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے سب کا جس کا قابل تو تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے لن ساؤں جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ساہوت کا کفر یعنی محبودان باطلا کا انکار تابوت مبارکے کا ٹکا ہے فاروج کے بدن پر مطلب اس کا کہ حد سے بڑا ہوا جو چیز حد سے بڑ جائے حد کو تجاوز کر دے تابوت کے کرنا شری افلا جو شخص اپنے رد ہونے کا داغے دار ہو یا جس کی اللہ کے سوا عبادت پرست کی جاتی ہو اور وہ اس عبادت پر راضی ہو یا جو اپنے آپ کو خدائی الہی صفات کا حامل سمجھے یا اس کو الہی صفات کا حامل سمجھا جائے اور وہ اس پہ راضی ہو یہ سابوت ہے سرمایا فرم البن تابوت و یق باللہ بلا کا فکر کریں تابوت کا انکار کریں اللہ پر ایمان آئے اللہ کے ساتھ آپ تابوت کی بھی عبادت ہوگی تو وہ شرط ہوگا تابو کی عبادت سے بعد آئیں اور اللہ اکیلے واحد کی عبادت کریں سا جسٹن سا کا بلج بل گفت کا عالم تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو نام لیا ہے جس کے لیے ٹوٹنا نہیں تمام سب محبوزان باقلا تابوت ہے کیونکہ وہ حد سے کھڑے ہوئے ہیں ان کی حد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکلے اور اپنے آپ کو انہوں نے راہ بنایا محبوزان واقعہ تحوت ہے علی اور اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اللہ, من اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ ان کو نکالتا ہے من مین النور اندھیروں سے روشنی کی طرف ولہنا اور وہ لوگ جنہوں نے سفر کیا اول یاد ان کے دوست تعاروف ہیں یو پری النور نہ الظلمات وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں نکالتے ہیں اولا کا یہ لوگ دو والے ہیں ہم سی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ علیہ کا دینا اللہ اہل ایمان کا دوست ہے اہل ایمان کا ولی ہے دوست سامیوں ناصر اور بدر یو بجوم ظلمات نور کو ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف کفر و شرف سے ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے پرانے مجید فرقان عمید میں جہاں پر بھی ظلمات اور نور کا لطف استعمال ہوا ہے وہاں ظلمات اور نور سے مراد گمراہی اور ہدایت ہے ہاں سورت الرحام کما کی گا نور وہاں پر اندھیرا اور جاس ہے باقی جہاں پر بھی نور اور ظلمات کا کا اور ہدایت ہے یہاں نور واحر کا سیگا ہے روشنی اور ظلمات جمع کا سیگا ہے اندھیرے اندھیرے کئی ایک اور روشنی صرف ایک اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے کے آئے یو قرجو ہو کو نکالتا ہے من الظلماتی اندھیروں سے ادن دوری روشنی کی طرف روشنیوں کی طرف نہیں روشنی کی طرف یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حق اور ہدایت ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے اور ظلمات گمراہ کفر و شرف اور جہالت اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ ان کا شمار ہی کوئی نہیں بے شمار نافعداد قسمیں ہیں گمراہی کی کفر کی شرح کی اور جہالت کی اس آیت سے ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالی ظلم آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان ظلمات اور اندھیروں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نور اور روشنی کی طرف نکالا کہ پہلے انسان کافر بعد میں اللہ تعالی نے اس کو ایمان دیا اور ایمان لانے کے بعد کفر کی تاریخی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوا یہ اس آیت کے ظاہر معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا یہ معنی نہیں ہے یہ اصل میں محاورہ ہے اور محاورات میں اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں جن کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا پرانے مزید فرقان حمید میں اس طرح کے اور بھی کئی ایک محاورے ہیں جیسے اللہ س تعالیٰ فرماتے ہیں لمحہ آمان کشپ نان عذاب اور کسی عیاتی جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی والا عذاب ہٹا دیا دنیاوی زندگی میں تو ان پر عذاب آیا تو نہیں تھا بھی لیکن اللہ کا فرما رہے ہیں کہ عذاب ان سے ہٹا دیا اسی طرح آسان بنواتے ہیں میرتو میں یوردو علا ہر ہمارے تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو رضی عمر کی طرف دوبارہ لوگا دیے جاتے ہیں اب وہ رضید عمر بندے پر پہلے تو نہیں آئی ہوتی یہ بڑھاپے کے بعد جا کے زندگی میں ایک مرتبہ آتی ہے لیکن یوردو علا ہماری عمر کا یہ محاورہ ہے پہلی مرتبہ داخل ہونے کو ہی لوٹنا کہہ دیا ہے اللہ سبحانہ تارہ نے اسی طرح حدیث کیا آدمی نے کہا سر تو لبیت کریم سر اللہ ہوا لیکن سر نے سرمایا اٹھارا جانا یہ آگ سے نکل گئے پہلے آگ میں تو نہیں تھا لیکن گستا ہے اٹھارہ جانا آپ سے نکلتے ہیں تو بے ہی یہاں پر بھی وہی بات ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے یعنی ان کو روشنی میں ہی اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اندھیروں سے بچاتا ہے واللہ ولہ کا فارو لیا ماہو اور وہ لوگ جنہوں نے فکر کیا کے ان کے, کے ساتھی ہی <tap> کا ظلمات کی طرف, دیرے کی طرف لے کے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے کلو الکرا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کا پیدا ہوتا ہے اور مت ہی اور ثانی ہی پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ابتدائی طور پر مومن ہوتا ہے مواحد ہوتا ہے پھر اس کا معاشرہ اس کے خاندان کے لوگ اس کے بہن بھائی اس کے والدین ماں باپ یہ پھر اس کو اسلام سے جو اس کی فکرت میں موجود ہے اسلام سے نکال کر اس کو پکر کی طرف لے جاتے جیسے اس کو آسر اور محول ملتا ہے ویسا وہ دین اپناتا ہے مذہب اپناتا ہے ویسے ہی طریقہ کار سے رہتا ہے ادائی کا چھاگنار یہ لوگ آگ والے ہیں مارے دون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اصحاب النار کافر بھی اور ان کے کابو دانے سب ہی جہنم میں جانے والے ہیں ان کا پورا ماتا ہونا آسا ہو جہنم انتم لا آوار ہو تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے رہے دو. سب ہی جہنم کا ہی ہیں وہ اس میں وارد ہونے والے ہیں تو کافروں کو بھی اور ان کے کابو دانے بات اور جہنم میں ڈالا جائے اب کچھ نیک ہستیاں کافر جن کو اپنا معبود بنائے رہے مثلا ابراہیم اور اباہیل علیہم السلام کے گفت بھی بنا کے جا اللہ میں رکھے ہوئے تھے اشرے ہوتے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بت گرایا انہوں نے ان کے ہاتھوں میں قسمت امائی کے تیر پکڑائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں کبھی قسمت امائی نہیں کی اور ان کو گرا دیا توڑ دیا یہ تو نبی تھے نبیوں کے بت بنا کے پوچھتے تھے سولہ کی پرست پہ عبادت سے ہی شرک کا آزاد ہوا ہے تو اگر تو وہ سولہ انبیاء جن جن کی یہ لوگ عبادت کرتے رہے وہ ان کو منع کرتے تھے شیرت کرنے سے وہ ان کی عبادت کا راضی نہیں اس لیے ان لوگوں کو داخل نہیں کیا جائے ہاں جو انہوں نے ان کے بت بنائے ہوئے وہ جہنم کا اندر بنیں گے جہنم میں جائیں گے پتھر پتھریں گے ایسے ہی عیسائی عشا کہتے ہیں اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں راہت بھی کہتے ہیں مانگتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سوال کریں گے پوچھیں گے کیا تم نے یہ کہا تھا انتا تخت کا بھی نہ میرے کا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو اپنا معلوم بنا دو ایسا سلاق و اسلام اس کا انکار کر رہے جس کی پرزش اور عبادت کی جائے اور وہ اس پر خوش ہو جس کو کا مقام مرتبہ دیا جائے اور وہ اس کے راضی ہو وہ تابوس ہے اور جو بلا کرتا رہا ہو وہ تابوت نہیں اس نے اس کا کوئی قصور نہیں اس کی وہ پرتیشور عبادت کر رہے تو جہنم میں کافر بھی اور ان کے محبو باطلا بھی جائیں گے وہ محبو باطلا جو اپنی عبادت پر راضی تھے یا سراؤں کہتا تھا انا ہو ایسے ہی اگلی آیت میں اللہ سانا نے ابراہیم السلام اسلام کا واقعہ کر دیا ہے ان کے دور میں بھی اپنے آپ کو رب دینے والا مارنے والا تھا تو ایسے لوگ یہ سارے کے سارے جہنم میں ہیں النار یہ لوگ آگ لانے ہیں تارے دھوم وہ اس میں ہمیشہ رہنے کا